وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما صلی تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم ان ال ابراہیم انک حمید مجید بارک علی محمد اللہ علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم علی ابراہیم ان احمید مجید اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ ہمیں انسان مسلمان بنایا ہے اللہ رب العزت کا بے حد مزید کرم یہ ہے ہمیں انسان مسلمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان بنایا ہے یہ اللہ رب العزت کے بے حد کرم ہے ہمارے اوپر اب ہمارے ذمے ہیں ہم ان تینوں چیزوں کی رعایت کریں نمبر ایک چونکہ انسان ہیں تو انسانیت کے تقاضوں کا خیال کریں نمبر دو چونکہ مسلمان ہیں طبیعت اسلام اور شریعت کی حدود کا خیال کریں نمبر تین چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو بحثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کی ہم بھرپور کوشش کریں اور اس کو ہم تھوڑا سا سنبھالیں چونکہ ہم انسان ہیں اور بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے جو انسانی عقل ہے اگر اسلام نہ بھی آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ بھی ہوتی انبیاء نہ بھی آتے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسانی عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کام غلط ہے مثلا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا اس کا تعلق نبوت رسالت شریعت اور وہی کے ساتھ نہیں ہے جس کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ اگر کوئی شخص عقل مند ہو اور اس تک نبوت کا پیغام نہ پہنچا ہو تب بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا اس کے ذمہ ہے اور اگر ایک شخص میں عقل نہ ہو اور اس کے پاس شریعت آ بھی جائے تو اس کے ذمہ پھر بھی توحید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں عقل ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے نقل کے ساتھ نہیں ہے عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ انسان سمجھے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اور اس کا کا خالق ہے اب اس کے لیے انسانی دماغ کافی ہے بس انسانی دماغ اس کے لیے کافی ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفی کے تافر تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اللہ رب العزت کی تو کا قائل نہیں ہے کافر اور مشرک ہے کافر اور مشرک میں دو لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ کافر ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں معبود مانتے ہیں الہ مانتے ہیں ایک نہیں مانتے کئی مان لیتے ہیں تو یہ مشرک ہے تو آدمی اللہ کے وجود کا قائل ہی نہ ہو یا کئی خداؤں کو مانتا ہو یہ انسانی عقل کے خلاف ہے توحید کے خلاف ہے تو اس کو شرک اور کفر کہتے ہیں تو ہمارے ذمے ہے کہ انسانی دماغ استعمال کریں اور کفر و شرک سے بچے اور توحید کی نعمت قبول کریں تو میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ کیا کہ جو انسان توحید کا قائل نہ ہو کافر ہو یا مشرک ہو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وہ لائے کہ کل بل هم یہ جانور سے ہے اور جانور سے بدتر ہے کیوں جو چیز انسانی عقل سے سمجھ آتی ہو اور پھر بھی انسان ہو کر اس کو نہ مانے تو ہم سمجھیں گے کہ ڈھانچہ انسان کا ہے لیکن اس میں دماغ انسان کا نہیں ہے عقل انسان والی نہیں ہے اس لیے قرآن نے کہا تو جانور ہے اور جانور سے بدتر ہے کہ بات کو سمجھتا نہیں ہے جانور ہو انسانی دماغ اس میں چونکہ نہیں ہے تو وہ جانور ہے لیکن اگر انسان ہو انسانی دماغ اس کے اندر ہو اور پھر بھی وہ کام کرے جانور والا کہ وجود علاق کا قائل نہ ہو تو یہ جانور سے بدتر ہے بلا گل انعام ہے بلوم تو ہم انسان ہیں ہمارے ذمے ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ یہ باتیں سوچیں انسانی دماغ عدل کا قائل ہے ظلم کا قائل نہیں ہے معلوم ہوا کہ عادل ہونے کے لیے شریعت کا آنا ضروری نہیں ہے شریعت نہ ہو تو بھی عدل اور انصاف ہے جس کا حق ہے اس کو دو اور جس کا حق نہیں ہے اس کو چھینو مت یہ عام سی بات ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح نسل انسانی کو چلانے کے لیے نسل انسانی کے بقا اور چلانے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں طوالد تولید ولادت کا سلسلہ بنانے کے لیے عورت اور مرد کا ملاپ ضروری ہے اس ملاب کا ایک طریقہ نکاح ہے اور ایک طریقہ سنا ہے انسانی عقل کہتی ہے کہ مناسب طریقہ نکاح ہے کیوں اس میں انسانی نسل بھی چلتی ہے اور انسان کی شناخت بھی ہوتی ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے قلاح کون ہے اور جب یہ نکاح کا سلسلہ ختم اور سناح کے ذریعے اولاد چلے تو اس میں سلسلہ توالد تو چل پڑا ہے لیکن شناخت ختم ہو گئی ہے کہ باپ کون ہے یہ بہت مشکل ہو گیا اب دیکھیں عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی نسل کہاں سے ہے تو نسل کا اوپر تک پتہ چلنا انسانی عقل کا تقاضا ہے تو میں یہ بات تین مسالے میں نے دی ہیں توحید عدل اور اسی طرح نکاح کرنا اور زنا سے بچنا عدل کرنا ظلم سے بچنا توحید ماننا اور شرک اور کفر سے بچنا یہ انسانی عقل سے بھی سمجھ آنے والی چیزیں اس کے بعد یہ میں نے صرف بطور مثال کے دین باتیں دی ہیں بہت ساری باتیں جو اس پر سمجھائی جا سکتی ہیں ہم انسان ہیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے پھر ہم صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان انسان ہے مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک کا لفظ مومن اور ایک لفظ مسلم مومن کا معنی کیا ہے مسلم کا معنی کیا ہے قرآن کریم نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں سر حجرات میں ہے قالت ال آراب و آمنا دیہات سے لوگ آئے اور کہا یار رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں کالت الراب و آمنا فرما کلم تو مینو کل آفرما الم تو مینو تم ایمان نہیں لائے ولاک نولو اسلم تم ہو اسلم مسلمان میں علما خل الا فی کلو ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اب یہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور ایمان ایسے لفظ ہیں جن میں اپنی حقیقت اعتبار سے کچھ فرق ہے اگرچہ مسلمان پر مومن اور مومن پر مسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جس میں بظاہر فرق بھی نہیں ہوتا اور ہم فرق نہیں کرتے لیکن حقیقت میں ان دونوں کے مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے مومن اور مسلم کسے کہتے ہیں اور جگہ پر بھی الگ الگ لفظ استعمال ہوئے میں نے صرف ایک مقام دی ہے حدیث پاک میں ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں بھی الگ الگ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہن بیندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسطلح علی شدید بیاض سیاب شدید سواد شاخ اللہ جر علی اللہ جرا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے تھے اچانک ایک شائصلہ آیا جس کے بال بہت سیاہ تھے اور جس کے کپڑے بہت سفید تھے راج السفر سفر, سفر کے اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں تھا رفلم اس کو بچانتا بھی نہیں تھا حتا جلا سعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلقبتی نبی پاکر خدمت میں اگر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹوں سے ملا دی دیے واضح کفیلا فضئی اور انہیں اپنے ہاتھ جو تھے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا پہلا سوال کیا تھا کہ اخبرنی یا محمد یا نیل اسلام آپ فرمائیں اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ ان تشہد اللہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و تقیم السلات و توتی الزکاة و تسوم رمضان و تحج ان استطاعت علیہ سبیلہ پانچ کام کرو نمبر ایک اپنی زبان سے کلمہ پڑھو لا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ نمبر دو نماز کی پابندی کرو نمبر تین زکوٰۃ ادا کرو نمبر چار رمضان کا روزہ رکھو اور نمبر پانچ استطاعت ہو تو حج کرو ان نے کہا صدق تھا یا رسول اللہ نے سچ فرمائے حضرت عمر کہتے ہیں میں تعجب ہوا کاجب نہ لو بہت تعجب ہوا یسر ہو یا صدق ہو ادھر مسئلہ پوچھتا ہے اور جب رسول رسلم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے سچ تصدیق بھی کرتا ہے سوال کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہے جب تصدیق کرے تو معلوم ہوتا ہے عالم ہے اس کو پہلے سے پتا ہے ہمیں تعجب ہو رہا تھا اس نے دوسرا سوال کی یا میں نہیں ایمان یا رسول اللہ فرمائے ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نب اللہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو مانو اللہ ہی اللہ کے فرشتوں کو مانو وہ ہی آسمانی کتابوں کو مانو وہ رسول ہی امبیا رسولوں کو مانو بل یوم آخری اور قیامت کے دن کو مانو واطک منا بال رہی شر من اللہ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ وہ باتیں جو بظاہر ہمارے خلاف میں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ فیصلے جو ہمارے مزاج کے موافق ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یہ ہے تقریر شر اور خیل یہ سب اللہ کی طرف سے صدق تھا آپ نے سچ فرمایا اب دیکھو سدیسی پتہ چلا کہ بظاہر ایمان اسلام الگ ہے ایمان کا ماننا ہوتا ہے دل سے ماننا اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے وجود اور جسم سے جو باتیں دل سے مانی ہیں ان پر عمل کر کے بھی دکھائیں ہم چونکہ مسلم ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اب مسلمان کا معنی کیا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں صاحب کرام کو معیار حق مانتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں قبر کے و کو مانتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر مانتے ہیں شفات مانتے ہیں اللہ کے کو مانتے ہیں سب مانتے ہیں تو یہ مانا مسلمان کا نہیں یہ مانا تو مومن کا ہے کہ ہم مانتے ہیں مسلم کا مانا کیا ہے کہ ہم اپنے جسم پر شریعت کو نافذ کرتے ہیں جو احکام مردوں کے لیے ہیں مرد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو احکام خواتین کے لیے ہیں اس کے مطابق عورتیں اپنی زندگی گزارتی ہیں یہ مانا ہے مسلمان کا اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے اور اپنے جسم سے اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ شخص مومن تو ہے جس اس کو مسلمان کیسے مانے تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہے مسلمان کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی حدود کی پابندی کرے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے یہ ہے مسلمان ہم انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل سے صحیح عقائد کو قبول کرنا ہے اور اپنے جسم سے مصروع امال پہ عمل کرنا ہے تو اب ہم بنیں گے مسلمان جتنے احکام ہمارے ہیں شریعت نے ہمارے لیے دیے ہیں اس میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مرد عورت کے لیے یکساں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ایک ہی جیسے اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں مرد عورت کے لیے فرق بھی ہے کچھ مردوں کے مخصوص مسائل ہیں کچھ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں میں دو تین مسئلے عرض کرتا ہوں کہ جس میں خواتین کو امتیاز حاصل ہے مردوں سے اس کا مردوں سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے اور اس کا زیادہ خیال بھی خواتین کو رکھنا پڑتا ہے ایک مسئلہ جو بڑا عمومی سا ہے وہ ہے بازار میں مردوں کو بھی جانا پڑتا ہے اور وقت ضرورت عورت کو بھی جانا پڑتا ہے دونوں کو جانا پڑتا ہے ہسپتال میں مردوں کو بھی جانا پڑتا ہے وقت ضرورت عورتوں کو بھی جانا پڑتا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ مرد کا جسم مرد کا وجود اور جسم بدن یہ پاؤں سے لے کے سر کے بال تک یہ سطر نہیں ہے پردہ نہیں ہے لے کرنے تک یہ مرد کا جسم وہ ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے سوائے اپنی بیوی کے کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے نہ ہی عورت کے سامنے نہ ہی مرد کے سامنے جائز نہیں ہے لیکن عورت کا معاملہ اسے مختلف ہے عورت کے پورے جسم کو اللہ رب العزت نے ستر قرار دیا ہے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اب یہ عورت کا امتیازی مسئلہ ہے کہ اپنے ستر کا پردے کا یہ خیال کریں اپنے پردے کا خیال کریں اتنا اہتمام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایو کل ازواج کا و بناط کا و اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یا ایوہن اے پیغمبر کل ازواج کا آپ اپنی بیویوں سے فرمائے اور بیویاں کون ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج امت کی روحانی مائع ہیں پھر بھی حکم میں نے کہو اپنی بیویوں سے کہو وہ اپنی بیٹیوں سے کہما کو ایمان والی عورتوں سے کہو یو دن من جلاوی بہن ان کو چاہیے کہ اپنی چادر کو اوڑھ کے رکھیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں اپنے پردے کا خیال کریں تالک ادن فلاح کیوں جب یہ پردے کے اندر ہوگی تو پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے یہ مسلمان عورت ہے پہچان ہوگی اس کی ظالق ادنا رفنا سے پہچان معلوم کیا ہوا کہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے ظالق ادن ایور قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان ہوگی اب یہاں پہچان کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ پتا چلے گا یہ کون ہے اس کی شکل کیا وہ تو چھپائی ہوئی ہے شکل کا پتہ کیسے چلے گا جسم تو چھپایا ہوا ہے تو یہاں پہچان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پتہ چلے گا کہ عورت اس کے اندر اس کا نام کیا ہے نا یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان عورت ہے کافر عورت نہیں کیوں کافر عورت بغیر پردے کے رہتی ہے مسلمان عورت پردے میں رہتی ہے تو گویا پردہ ایک عورت کا ایسا خصوصی امتیاز ہے جو اللہ نے بطور علامت قرار دیا ہے کہ عورت مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ پردہ کرے یہ پہچان ہے کہ پردہ کرے تو مسلمان عورت کی پہچان آج بھی دیکھ لیں ہم یہاں کی نیو ہیں ایشین مسلمان ہیں پاکستان ہندوستان کے پاکستان ہندوستان کی عورت پاکستان کی تو چلو ہندو کم ہوں گے ہندوستان میں بہت ہے اب ہندوستان کی عورت ہے ایک ہندو ایک مسلمان ہے تو کیا پہچان ہے کہ مسلمان ہے ہندو کوئی پہچان ہی نہیں شکل تو ایک جیسی ہے زبان ان کی ایک جیسی ہے اچھا لباس ایک جیسا ہے تو پہچان کیسے ہوگی ظالے کا ادن یورفرا کا معنی کیا ہے یہ نہیں بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں اگر بتانا پڑا کہ مسلمان ہوں تو پھر پہچان تو نہ ہوئی پہچان تو اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر بتائے پتا چلے جس کو جس چیز کو بتانا پڑے اور پھر پتا چلے اس کو تو پہچان کہتے ہی نہیں علامت تو یہ ہے کہ آدمی کو بغیر پوچھے بغیر بولے پتہ چلے یہ ہے پہچان اب ایک عورت مسلمان ہے ایک عورت کافر ہے ہندو ہے زبان ایک جیسی ہے شکل ایک جیسی ہے اور لباس ایک جیسا ہے کیسے پتا چلے مسلمان یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ نسا علم میرے پیغمبر مسلمان عورت سے کہو یہ پردے میں رہے ظالگ ادنا ہی اور تاکہ پہچانی جائے گی یہ مسلمان تو یہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے مسلمان عورت کی نشانی ہے مسلمان عورت کی علامت ہے اس کو آج کی زبان میں سمجھ لیں کہ جس طرح آدمی کسی ملک میں داخل ہوتا ہے کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے تو اس ملک کا جب اس کو آئی ڈی ملتی ہے پھر ایڈنٹٹی کارڈ اس کو ملے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اس ملک کا ہے تو جس طرح کسی ملک میں داخلے کے لیے ایڈنٹی کارڈ ایشو ہوتا ہے اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں بتانا پڑے گا بتانا نہ پڑے خود بھی اثر ہے یہ مسلمان ہے عورت کے لیے نشانی کیا بتائی پردہ عورت پردے کا خیال کرے یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے قرآن کریم نے حکم دیا ہے مرد کو بھی کل مینی نے غزو میں نہ مسلمان کو چاہیے اپنی نگاہ جگا کے رکھے نہ محرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت کو حکم دیا کل مینا لیا زو نہ میں ہی اس کو بھی چاہیے نگاہ نیچی رکھے اور نہ محرم مرد کو نہ دیکھے اب دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا حکم غز بسر کا مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے لیکن اپنے چہرے کو چھپانے کا حکم یہ مرد کو نہیں ہے عورت کو ہے تو معلوم ہوا کہ مرد کے ذمے ایک کام ہے نہ محرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت کے ذمے دو کام ہے نہ محرم مرد کو نہ دیکھے اور اپنے آپ کو نہ محرم مرد سے چھپائے عورت نے دو کام کرنے ہیں اور مرد نے ایک کام کرنا ہے اور اس کا اہتمام کتنا کرنا ہے ایک حدیث پاک سے آپ اس کا اندازہ فرما لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرات گھر میں ہیں ممونہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ہو نابین صاحب بھی گھر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احتجبہ آن تم دونوں اس سے پردہ کرو تم دونوں اس سے پردہ کرو تو صحابیہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ممنی نے کہا رسول اللہ علیہ و آما کیا وہ نبینہ نہیں نبی نبین سیکھا پردہ کرنا تو ہمیں دیکھتے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الس تما نہیں عوام یا وانی کیا تم اس کو نہیں دیکھتی تو کیا تم بھی نبی نہیں ہو پردہ کرو اب دیکھو اتنی ہدایات دی جا رہی کس کو ازواج متحرات کو جو امت کی مائیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کل ازواج اپنی بیویوں سے کہو کیا یدنین پردہ کرے اور دوسرا حکم کیا کیا جا رہا ہے احتجبہ کوشش کرو کہ تم نہ محرم مرد کو نہ دیکھو اور یہ بھی کوشش کرو کہ تمہیں بھی کوئی نہ دیکھے اس حد تک احتیاط کا ہے تاکہ عورت پتہ چلے کہ مسلمان عورت ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے اگلا قدم کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انسانی سوسائٹی میں رہنے کے لیے انسانی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے تو اور مسلمان سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے اسلامی اور شریعی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے تو اللہ میں بات سمجھنے کی توفی کے تعفر میں تیسری بات اس کے بعد کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں میں نے ایک مسئلہ بطور خاص اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بیان کیا ہے پردے والا میں نے کہا مسائل اور بھی ہیں جس میں عورت مرد سے امتیاز رکھتی ہے لیکن سب سے بڑا امتیازی جو مسئلہ ہے وہ پردے کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس کو پردے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ عورت پردے کا خیال کرے نمبر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے ذمے ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں بڑھ کیا جاتی ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں چونکہ ہم امتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت خدا نے بند کر دی اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا یوں کہہ لیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ دو لفظ ہمیں ضروری ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر جو قادیانی ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسہ نہیں آئیں گے ہم کہتے آئیں گے ادھر تم کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا ادھر کہتے علیہ اسلام آئیں گے تو دوبارہ عقیدے میں توڑیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ایسا کریں جس پر کوئی اعتراض ہی نہ ہو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یا نبی پیدا نہیں ہوگا اب کوئی نہیں اسلام نئے نہیں, نہیں ہوں گے پرانے ہوں گے اور پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے اب اس پر کوئی الجھن نہیں رہتی نا جب یہ ہمارا قیدہ ہے کہ علیہ اسلام پہلے نبی ہیں پیدا ہوئے ہیں آسمان پہ اٹھا لیا ہے دمش کی جائ کے مینار پر نازل ہوں گے نا پیدا تو نہیں ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا اب ہم حضور امت ہیں ہمارے ذمہ دو کام ہیں پہلا کام کیا ہے ہم نے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر شریعت پر عمل کرنا ہے. یہ پہلا کام سوال یہ ہے اللہ کے نبی تو آئیں گے نہیں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو پھر شریعت کس سے سمجھے مسائل کس سے سمجھے عمل کیسے کریں کوئی بندہ آپ سے کہے گا کہ قرآن کریم پڑھ لیں قرآن تو پڑھے گا جس کو قرآن آتا ہے تو قرآن کیسے پڑھیں قرآن بھی تو کسی سے پڑھ رہے ہیں نا لیکن کتنا ایک شان سی بات ہے کہ جی آپ نے جب عمل کرنا ہے تو قرآن پڑھ لیں قرآن کس سے پڑھے اللہ کی کتاب اللہ سے تو پڑھ نہیں سکتے پڑھے کیسے کوئی آپ سے کہے گا حدیث پڑھ لے انہیں کہ کی حدیث کیسے پڑھیں ہم قرآن سے مسئلہ دیکھ لیں گے حدیث سے مسئلہ دیکھ لیں گے لیکن پہلے مسئلہ تو قرآن حدیث پڑھنے کا نا وہ کیسے پڑھے نبی نے تو آنا نہیں تو اب کس سے قرآن پڑھے پھر کس سے حدیث پڑھے تو پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت سمجھنی ہے اور شریعت سمجھ کر اس پر حمل کرنا ہے شریعت کس سے سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلما ابراسط المبیا علماء انبیاء کے وارے سے اور نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے خود اللہ کے نبی نے فرمایا اناما برسۃ المبیا بل امبیا علمارما بل بلرسلم وافر علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبی وراثت میں امت کو مال نہیں دیتا نبی وراثت میں امت کو علم دیتا ہے مال نہیں دیتا پیغمبر کا مال امت میں صدقہ بن کے تقسیم ہو جاتا ہے دبی کا مال امت میں بطور وراثت کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان نے کہا فدق کا باپ جو ہمارے باپ کا تھا بجی کا ہمیں دے دو یہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیاں کا باغ تھا جسے باغ فطا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو اپنی بیویوں ازواج متحرات امہات محات المومن رکھا ہوا تھا یہ پورے سال کا خرچہ ان کو ان سے دے دیتے تھے وہ بھی پیغمبر کی بیویا رکھنے کی بجائے خرچ کر دیتی دی تھی صدقہ کر دیتی تھی سال کا مال پورا تو نہیں رکھتی تھی تو حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ سمجھا کہ یہ جو باغ ہے یہ ہمارے ابا جی کی ملک ہے تو اس کے بعد ہمیں وراثت میں ملنا چاہیے بھائی تو میرے فوت ہو گئے ایک بہن بھی دنیا سے جا چکی ہے دوسری بہن بھی جا چکی ہے اب تو میں ہوں تو مجھے ملنا چاہیے تو اس بنیاد پر انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو صدیق رضی اللہ رضیہ میں نے سمجھایا اس نے کہا نہیں میں نے اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ لا نور اس لانورس ماں ترکن ہو صدق تو ہم نبی کا مال کسی کو ہم نہیں بناتے ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے زہر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات سنی تو خاموش ہوگی حتہ ماہ تک چھ ماہ تک خاموش نہیں اس بات ہوتا ہو تو ہوگی اس پورے چھ ماہ کے دوران ان نے دوبارہ جا کے مطالبہ نہیں کیا اب جو لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں تو کیا تاری حد فاطمہ اسے ناراض ہو گئی تھی بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑ دیا تھا اپنے مال کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا اس کا معنی کیا کہ بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ چھوڑ دیا مسئلہ سمجھ آ گیا مطالبہ کیا ضرورت بات سمجھ آ گئی تو, تو حضرت زہرا ردینہ نے مطالبہ چھوڑ دیا میں یہ بات بتاؤ کی پیش کر رہا تھا کہ پیغمبر کا وارث یہ عالم ہوتا ہے اور بھی علم میں پیغمبر کی جو مادی دولت ہوتی ہے اس میں نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا وراثت نہیں چلتی تو معلوم ہوا کہ ہم نے امتی ہونے کی حیثیت سے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے اب شریعت پڑھیں گے کیس سے علماء سے یہ بات اچھی طرح سمجھے میں دو لفظ کہنے لگا شریعت کو پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا قرآن حدیث پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا اب قرآن پڑھیں گے کیس سے عالم سے حدیث پڑھیں گے سے عالم سے تو جب ہم نے پڑھا عالم سے آیا تو سمجھنا کس سے ہے قرآن کریم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ماں ان علی کا ذکر انزلہ علی ہم نے قرآن کیوں نازل کیا ہے فرما اللہ نے تو کہ ہم نے اسی نازل کیا ہے کہ آپ بیان کریں آپ سمجھائیں تو جس طرح پیغمبر نے سمجھایا ہے تو عالم کی ذمہ سمجھانا بھی ہے نا آج دنیا میں ذہن کیا بنا ہے کہ ہم پڑھیں گے عالم سے سمجھیں گے خود عربی جو آتی ہے تو عالم سے پڑھنا بھی ہے اور پھر عالم سے سمجھنا بھی ہے جس طرح نبی پاک سے قرآن پڑھنا بھی ہے اور پیغمبر سے سمجھنا بھی ہے تو جب نبی نہ ہو تو نبی کے وارے سے صرف قرآن لینا نہیں ہے بلکہ نبی پاک کے وارے سے قرآن کو سمجھنا بھی ہے صرف حدیث لینی نہیں ہے بلکہ ان سے حدیث سمجھنی بھی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے قرآن حدیث پڑھیں بھی اور علماء سے قرآن حدیث سمجھیں بھی تاکہ شریعت سمجھ سکے اگلا مسئلہ پہ شریعت پر عمل کر سکے تو پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے عمل کرنا ہے کیونکہ علماء کے کی ذمہ دونوں کام ہے میں مکہ مکرمہ میں تھا چند لوگ مجھے ملے تو انہوں نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حضرت امام اعظم ابنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب کرتے ہیں میں نے کہا جی اور بھی کرتے ہیں تو نے کہا فقہ حنفی کو مانتے ہیں تو ماں منیفا رحمۃ اللہ تو کوفا کے تھے نہ مکہ مکرمہ کے نہ مدینہ کے تو تمہیں مکہ اور مدینہ سے پیار نہیں ہے میں نے بہت پیار ہے تو پھر آپ مکہ اور مدینہ کا امام تمہیں کوئی نہیں ملا تمہیں کوفا کا امام ملا تھا میں نے کہا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو کرات ہے کرات حفص یہ حفظ قاری کہاں کے تھے کہا جی کوفا کے تو میں نے کہا تمہیں مکہ اور مدینہ کا کوئی قاری نہیں ملا قرآن کے لئے تو میں کوفی بھی چاہیے تھا یہ عجیب بات ہے تو جس طرح آپ نے ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ آپ فقا کوفا کی کیوں لیتے ہیں تمہارا آپ پر اعتراض ہے کہ آپ خیرات کوفا کی کیوں لیتے ہیں قرآن مکہ میں نازل ہوا مدینہ میں نازل ہوا کوفہ میں تو نازل نہیں ہوا تو مکی اور مدنی قاری کی قرآت پڑو کوفہ کی کیوں قیرات حفظ پڑی جا رہی ہے ہرام تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو کوفی خراط ہے وہ تو مکہ کی قراط ہے مدینہ کی ہے. چونکہ یہاں پہ قرآن قریب نازل ہوا ہے صحابہ کے نے رسول وسلم سے لیا ہے اور وہ صحابہ کوفا کے تو کوفہ کی اپنی قراط تو نہیں ہے وہ تو صحابہ ہی کی کراط ہے جو کوفہ والوں کی دی ہے اور وہی کوفہ نے ہمیں دے دی ہے اس لیے ہمارے تو بکم دینے والی قراط <تصفح> تو میں نے کہا ہمارا امام کوفہ کا ہے لیکن ہماری فقہ تو بکم دینے والی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا آپ دو لفظ سمجھے ایک ہوتی ہے روایت ایک ہوتی ہے درایت روایت اور درایت میں کیا فرق ہے لفظ نقل کرنا اس کا نام ہے روایت اور لفظ کا معنی سمجھانا اس کا نام ہے درایت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کریم سے قرآن کریم کے حضور پاک سے الفاظ لیے تھے یا حضور سے قرآن سمجھا بھی تھا کیا جی الفاظ بھی لیے تھے سمجھا بھی تھا تو میں نے جب صحابہ کرام کوفہ میں گئے تھے تو صرف الفاظ قرآن آگے بتائے تھے یا الفاظ کا معنیٰ بھی بتایا تھا جی بتایا تھا تو میں نے کہا جو انہوں نے الفاظ اللہ کے نبی سے لیے اور آگے دیے اس کے نام روایت قری اور جب انہوں نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا وہ آگے سمجھایا اس کے نام ہے درائے اسے کہتے ہیں فقہ فقہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے تو جس طرح کرات کوفی یہ در حقیقت مکی مدنی ہے اسی طرح فقے جو کوفی ہے یہ در حقیقت مکی اور مدنی ہے یہ اسی قرآن سے نکلی ہے جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا کوئی معماز عنیفا پر الگ قرآن راضی نہیں ہو جس نے فقہ نکال کے دے دی تھی تو وہی اب الگ تو نہیں ہے میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیتے بھی ہیں اور پھر پیغمبر سے سمجھتے بھی ہیں حدیث کے الفاظ لیتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اب جو پیغمبر کے وارث ہیں علماء ان سے قرآن پڑھنا بھی ہے ان سے قرآن سمجھنا بھی ہے ان سے احادیث پڑھنی بھی ہے اور ان سے احادیث سمجھنی بھی ہے دونوں کام کرنے نہ تو صرف پڑھیں نہ صرف سمجھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں امتی ہونے کی حیثیت سے دو کام ہمارے ذمہ ہیں پہلا کام شریعت کو سمجھنا پہلا کام سمجھ کر عمل کرنا یہ پہلا کام تو اب ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی قرآن کریم اور حدیث پاک علماء سے ہم نے پڑھنی بھی ہے اور علماء سے سمجھنی بھی ہے نہ باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں نہ باہر جا کر سمجھ سکتے ہیں دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسروں تک پہنچانا وہ کیسے پہنچانا ہے یہ بھی اس امت, امت کے ذمہ ہے تو گویا ہم نے قرآن کریم پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے حدیث پڑھنی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے پھر آگے قرآن حدیث پڑھانا بھی ہے سمجھانا بھی یہ دو کام ہمارے ذمہ ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی پہلے کیا تھا کلّا محلہ کے نبی خلف ہو آخر ایک نبی جاتے دوسرے آ جاتے اب آخری نبی گئے ہیں اب اس کے بعد تو لوت کا دروازہ ہی بند ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن سمجھانا بھی ہے احادیث سمجھانی بھی ہے قرآن پڑھانا بھی ہے احادیث پڑھانی بھی ہے تو جس طرح کچھ حدود کچھ شرطیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں پڑھنے کے اسی طرح کچھ حدود اور کچھ شرطیں ہوتے ہیں پڑھانے کے تو جس طرح علم سیکھنے کے اداب ہوتے ہیں سکھانے کے بھی اداب ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے ہاں مدارس ہوتے ہیں ان مدارس میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ دین کو آپ نے سمجھنا کیسے ہے اور پھر دین کو سمجھانا کیسے ہیں. یہ انسان کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے مدارس اس میں انسان ایک وقت گزارتا ہے اور اس وقت گزار کے یہاں سے نکلتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص باضابطہ کسی مدرسے میں نہ پڑھے تو اس کو آگے پڑھانا نہیں چاہیے باضابطہ کسی مدرس سے میں کر دین نہ سمجھے اس کو آگے سمجھانا نہیں چاہیے کیوں اس کے علم پر اس کے دین پر اعتماد نہیں ہوتا اس کے علم پر اور اس کے دین پر اعتماد نہیں ہوتا بہت مشکل بات ہے کہ آدمی یہ بات دیکھے ہمارے یہاں کیا ذہن بنا ہوا ہے جو لوگوں میں بات بڑی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھیں کیا کہتا ہے یہ بہت مشہور سی بات ہے اور عربی بھی ایک جملہ ہے لا تندام خار بلند اللہ آقار یہ نہ دیکھو کہنے والا کون دیکھو کیا کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم بندہ نہیں دیکھتے کیسے ہم دیکھتے ہیں بات کیسی کی ہے کہا یہ عجیب بات ہے حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شمار ترمزی کے آخر میں ہے رویہ خواب کا بیان اس میں خواب کی بات کی تو فرمائیں حاضہ امر دینکم اور یہ جو خواب کی تعبیر ہے نا یہ بھی دین ہے تم اس بات کو دیکھو امن تھا خزون تم تم اپنا دین کس سے لیتے ہو یعنی خواب کی تعبیر بھی پوچھنی ہو تو یہ دیکھا کرو کس سے پوچھیے بتائیں شریعت کا تمام معاملہ بڑا الگ ہے وہی کا مسئلہ ہے عدیز کا مسئلہ ہے ایک خواب کی تعبیر عام بندے سے پوچھنا ٹھیک نہیں ہے تو پوری شریعت پوچھنا کیسے ٹھیک ہو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ فرماتے ہیں لول اسناد الما خاندین اگر یہ اسناد کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو دین ہی مٹ جاتا اچھا ایک بات پر آپ کو بہت تعجب ہوگا مردوں کو بھی خواتین کو بھی جو لوگ آج یہ بات مشہور کرتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے. یہ دیکھو کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ شور وہ کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے پھر راوی ٹھیک نہیں پھر کیا ہوا تم تو خود کہتے دیکھو کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اب راوی کو دیکھتے ہو جب خود تقریر کرنی ہو تو پھر کہتے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے دیکھو کیا کہتے ہیں اور جب ہم کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے اب دیکھے کہ کہنے والا کون ہے کیسا ظلم ہے اور کیسی حماقت کی بات ہے یہ عجیب بات رہی یعنی اس کی مثالیں ہیں اور میں اس کے دور میں کیا ڈاکٹر جا کر نائک کو دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کا لباس مصنون نہیں ہے اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے نہ پڑھو تو لوگ کہتے ہیں نا یہ دیکھو کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون اور وہی ڈاکٹر جا کر ایک حدیث ہماری پیش کرتا ہے کہ یہ ناف کے نیچے مرد کو ہاتھ باندھنا چاہیے کہتا ہے حضیف ہے کیوں اس حدیث کو بتانے والے ٹھیک نہیں ہے جب ہم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کہتے ہماری بات دیکھو ہمیں نہ دیکھو اور جب اس حدیث کو رات کرتے کہتے نہیں وہ دیکھو کہنے والے ٹھیک نہیں ہے کیسا حجیب لوگوں نے چکر سے لایا ہوا ہے امت کو خراب کرنے کے لیے اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمد آمد تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ایسے نہیں کہ کہنے والا جیسا کیسا ہے وہ خدا کا خوف کرتا ہو پھر بھی ٹھیک ہے فاشی پھاشی تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اس کے پاس جا کے ذانوی تلمت حاصل کریں اور اس کی شگردی کے شرف حاصل کریں یہ تو مناسب نہیں ہے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو, ہی ہی تو میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی بات یہ عرض کی ہے کہ نمبر ایک ہم انسان ہیں نمبر دو مسلمان ہے نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امرتی ہمیں انسانیت کا بھی خیال کرنا چاہیے اور پھر صرف انسانی ازاد آزاد انسانی پابند انسان, انسان, انسان ہے. مسلمان ہے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے جب کلمہ پڑھ لی ہے یاج اللہ جی نامن کلمہ پڑھ لی ہے بدخلوفلم کاف ہے اب اگلا کام بھی کریں کہ مسلمان بھی بنے اور شریعت پر عمل کرے شریعت کے بعض مسائل بولے بعض کو چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی چھوٹ جائے تو اس پر توبہ کرے جرم کا اعتراف کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے عورت کو پردہ کرنا چاہیے کبھی کتا ہی ہو جائے تو اس میں بہانے نہ تلاش کرے سیدھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی, ہے، کتا ہی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف ہے ہمارے کراچی خاتون ہے مجھ سے بیت ہے تو کچھ دن پہلے انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے یہی بات پوچھی کہ پہلے میں اہتمام بہت کر دی تھی لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں شوہر پاکستان نہیں ہوتے تو مجھے شاپنگ کے لیے خود جانا پڑتا ہے تو اس میں پیسے پھر گننے پڑتے ہیں تو دستانے پہنو تو پیسے گننے ذرا مشکل ہوتے ہیں اس لیے میں نے آج کل دستانے چھوڑے ہو اس طرح کی اور باتیں رہی جراغ وغیرہ تو میں نے کہنا یہ تو کوئی ازر نہیں دستانے پہن کے جاؤ وہاں مجبوری ہے دستانہ اتار کے پیسے گر لو پیسے دے کے پھر دستانے پہن لو اس میں کیا ہے اس کا تو اہتمام کی مشکل نہیں کریں تو ضرورت کے مطابق وہ ضرورت پوری ہو پھر پہن لیں پھر ماشاء مجھے رات یہی ان کا رات میسج آئے نروبی میں الحمدللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے دستانے اور جو رابط کبھی نہیں اتارنے میں پہنوں میں نے کر رہا ذائقہ خیر عطا فرمائے بڑی اچھی بات ہے میں اس لیے بات کروں کہ ابھی تھوڑی سی کتا ہو جائے تو اس پر ندامت اختیار کریں اللہ سے معافی مانگیں اور یہ پردہ عورت کی علامت ہے یہ مسلمان عورت ہے مسلمان عورت ہے یہ علامت ضروری ہے یہ امتیاز ہے جس طرح پردہ اور سر کے بال یہ عورتوں کی علامتیں ہیں اس طرح مرد کے لیے مسنون لباس اور شیرے پر داڑھی کی شناخت ہے دیکھ رہے سے پتا چلتا ہے مسلمان ہے دیکھ بتانا نہیں پڑتا اس کا لباس اور اس کی داڑھی یہ بتا دیتی ہے مسلمان عورت کا لباس عورت کا پردہ بتا دیتا ہے کہ مسلمان خطرہ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو امتی ہونے کی حیثیت سے مارضی میں دو کام ہیں شریعت کو سمجھنا اس پر عمل کرنا نمبر دو شریعت کو سمجھانا تو یہ مدارس کا یہی کام ہے کہ امت کو شریعت بھی سمجھائیں شریعت پر عمل کا طریقہ بتائیں اور آگے شریعت کیسے بتانے اس کا طریقہ بھی سکھائیں تو ماشاء بہت خوش قسمت ہیں وہ والدہ ہیں جن کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں خوش قسمت ہے بچیاں جو دین تعلیم حاصل کرتی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے اللہ ان کی استانیوں کی جزائے خیر عطا فرمائے آمد آمد سادہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے گھر والے خوب محنت کرتے ہیں بیٹھیاں محنت کرتی ہیں لگے اپنے کام میں اللہ سب کو قبول فرما اور باقی جو خواتین بڑی عمر کی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس وقتی کچھ وقت نکال کے دین کو پڑھیں اثر کریں دین کو سمجھیں اور اپنی اولاد پر بہت زیادہ توجہ دیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو شریعت سمجھنے کی عمل کرنے کی اور شریعت پہنچانے کی توفیق فرمائے وافر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین